موضوع الدرس صفی مسرت ال توحید الاخلاص الخلاس تفصیل کثیر الحمد للہ رب العالوین وسلات والسلام عالا اشرف المبیا و سیدین سید دنا وحمد ان والا علی واصح اجمائین اللہ سید دینا محمد ان والا علی سید محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورت الاخلاص کے بارے میں الحمد ہم نے مفسرین رحم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال اور احادیث مبارکہ میں جو اس کی فضیلت آئی ہے اس کا بھی الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے کیونکہ یہ سب سے اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ یہی مسئلہ توحید ہے یہ تمام اسی لیے اس صورت کا نام صورت اخلاص بھی ہے اور صورت اساس بھی ہے کہ یہ بنیاد ہے اسی طرح جیسے اس کا نام سورت التوحید بھی ہے تو سورت التفرید بھی ہے اور سورت التجرید بھی ہے اسی طرح اس کا نام سورت المانیہ بھی ہے تو اس لیے تمام یعنی مسائل میں دین اسلام میں بنیادی مسئلہ اور ہر انبیاء کے زمانے میں یاد رکھو تمام انبیاء علیہم السلام کے دور میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک علیہم السلام و اصول دین میں کوئی اختلاف نہیں یاد رکھا فروحات میں اختلاف ہیں ایک شریعت میں ایک جیت حلال تھی دوسری شریعت میں حرام ہے یہ فروئی اختلاف ہے جہاں تک اصول کا تعلق ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں اور اصول میں کیا ہے سب سے پہلے توحید بے جمی یہ یعنی ساری توحید کی قسمیں ہیں الوحیت ہے توحید ربوبیت ہے توحید فی الصماء وصفات ہے توحید بل افعال ہے تو جب توحید کا اس بات ہوگا تو شرک کی خود بخود نفی ہو یعنی آپ قرآن پاک میں کسی بھی جگہ دیکھ لیں جیسے ابھی بھی آپ نے نماز میں سنا امام صاحب نے جو پڑھا تو وہ یہی وزلحلہ تو ہے امن ام خلاق سماوات اندر فا ہدا بہ جا ماں کا نہ رکم وج رہا الاحم اللہ بل ہوں کو میل یعنی ایک ایک چیز کی وضاحت کی گئی کہ کون ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا کوئی ہے دعوی کرے کہ میں نے بنایا اندر امین سما ابا ان آسمانوں سے پانی اتارا آسمانوں سے بھی پانی اترتا ہے یاد رکھو اور بادلوں سے بھی اترتا کبھی اللہ تبارک تعالی براہ راست آسمانوں سے پانی اتارتے ہیں جیسے کہ نوح علیہ السلام کے قصے میں ہے ففتہ اب وا بس سما اب ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اسی طرح سما اما ان مبارکہ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پانی بادلوں سے برستا ہے اور بادل جو ہیں وہ یعنی ہواؤں کے ذریعے سے وہ اس نمی کو جز کر کے اوپر جاتے ہیں پھر بادل بنتے ہیں پھر اللہ کے حکم سے ان کو چلایا جاتا ہے اور جہاں حکم ہوتا ہے وہاں وہ برستے ہیں اس لیے قرآن کہتے ہیں انتم من من نحن تم نے اتارا ہے پانی بادلوں سے یہ ہم ہیں اتارنے والے اور اسی طرح اللہ تو بالکل فرمایا کہ جب ہم زمین پہ پانی بھیجتے ہیں ہم بتنا بھی ہی، پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے باغ بنا دیے کیا تم بھی ایک درخت پیدا کر سکتے ہو اور کیا اس کام میں اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی اور علا شریک ہے بلہم قوم یعدلون بلکہ یہ قوم جو ہے وہ راستے سے بھٹکنے والی اور ہٹنے والی یعدلون کا معنی جہاں عادل کا معنی عادل ہوتا ہے وہاں انصاف بھی ہوتا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ بھائی اصول دین جو ہے وہ کیا ہے توحید نبوت و رسالت اور قیامت یہ ہے بنیاد اس میں کوئی اختلاف نہیں ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو کسی کو شریک نہ کرو ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور تم ہماری اطاعت کرو اور ہر پیغمبر نے یہ دعوت دی کہ ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے پھر ایک اور آلم میں ہم نے جانا ہے اور وہاں پھر حساب بھی ہوگا میزان بھی ہوگا حشر و نشر بھی ہوگا سرات بھی ہوگی پھر سزا و جزا بھی ہوگی تو یہ تو تین جو مسئلے ہیں نا یاد رکھو ان میں کوئی اختلاف نہیں پروئی مسائل میں اختلاف ہوتے اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے مسائل منصوص ہیں نص ہیں میں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا یاد رکھو اب دیکھیں نا مثلاً عشا کی نواز ہے چار رکعت ہے کوئی اختلاف نہیں مغرب کی تین رکعت ہے کوئی اختلاف نہیں حجر کی نماز دو رکعت ہے کوئی اختلاف نہیں رمضان کا روزہ فرض ہے کوئی اختلاف نہیں صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے کوئی اختلاف نہیں صاحب نصاب پہ زکوٰۃ فرض ہے کوئی اختلاف نہیں اختلاف کب ہوتا ہے جو فروعی مسائل ہوتے ہیں ان کے اختلاف کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات دو احادیث ہیں عظور پاک کی ایک امام کو ایک حدیث مبارک تو ملی ہے دوسری حدیث نہیں ملی تو جو حدیث اس کو ملی اس نے اسی کے مطابق عمل کیا کیونکہ صحابہ پوری دنیا میں الحمدللہ جہاد کے لیے چلے گئے اور صحابہ نے جو جو سنا تھا وہ آگے سناتے گئے اب ان کے جانے کے بعد جو حکم آیا تو اس کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے ام ای اربا ہیں امام ابو حنیفہ ہیں امام مالک ہیں امام شافی ہیں امام احمد ابن حنبل ہیں رحم اللہ علیہم ان میں اصول میں اختلاف نہیں ہوتا یا ایک ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جس کے اندر قرآن سے بھی کوئی دلیل نہیں مل رہی حدیث سے بھی نہیں مل رہی پھر مجھ تحدہ اتحاد کرتا کیونکہ دلیل کوئی نہیں اور وہ جو اجتہد کرتا ہے وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کرے گا اپنے گھر سے نہیں اتحاد کرتا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ بلا وجہ کا ایک یعنی اختلاف ہے کہ جی چار امام اور چار امام چار امام نہ ہوں تو تم تو پھر چالیس لاکھ امام بن جاؤ گے نا اور پھر چار پر بھی اللہ نے اس لیے محفوظ کر دیا ہے کہ تمام مسائل منذبت ہو گئے متون بھی لکھے گئے شروع بھی لکھے گئے اور پھر مختلف علاقوں میں ان پر عمل بھی شروع ہو گیا تلقی بالقبول بھی حاضر ہو گئی پھر پانچویں کی ضرورت ہی نہیں تھی تو اس لیے ہمیشہ بات کو یاد رکھ لیں تو یہ مسئلہ جو ہے سایت مبارک میں اور سورت میں وہی مسئلہ ہے تو بھی اور اسباب نزول کے اندر بھی علماء نے لکھا ہے کہ بعض تو لکھا ہے کہ مشرقین مکہ نے حضور پاک سے سوال کیا تھا کہ بھائی اور اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوق کو پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا نو زب اللہ سما نو اللہ شیطان وساوس ڈالتا ہے نا تو اللہ نے یہ آیت نظر فرما دی کہ وہ خالق ہے اور جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کی ذات تھی اور جب فنا ہو جائیں گے پھر بھی اللہ کی ذات ہوگی اول آخر ظاہر بہو کل علیم اللہ تبارک وطالع نے یہ سورت بھی اتار دی اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے بھی عضور سے سوال کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی صفت یا نصب بھی عن فرمائے تو پھر یہ سورت نازل ہوئی اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نصارہ نے بھی یہ سوال کیا تھا تو بہرحال کوئی بڑی بات نہیں مشرقوں نے بھی کیا یہودیوں نے بھی کیا نسارا نے بھی کیا سب دشمنوں نے اپنی اپنی زبان میں سوال کیے اللہ نے سب کو جواب دے فرمایا کہہ دیں کل ہو ولہ ہو آحد کل ہو ولہ بعض کلات میں ہو ولہ ہو آہد بھی ہے یاد رکھو لیکن جمہور کی قرآت جو ہے وہ یہی ہے کہ کل ہو ولہ ہود اللہ نے حکم دیا میرے محبوب کہنے کہ وہ خدا ہے جو ایک اور یاد رکھیں کہ اسی میں حضور کی رسالت بھی موجود ہے کہ جب کل تمہارا کہنے والا خدا ہے اللہ کا نبی تو آگے پہنچانے والے ہیں اللہ کا حکم پہنچا رہے اس لیے اللہ نے فرمایا کل ہود اور بعض علماء کرام مفسرین کرام اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ تین لفظ کل ہو و اللہ تو اس میں تین مقامات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مومن کے بھی تین مقام ہوں گے مقربین ہوں گے یا صاب علی ہوں گے اور ان کے بعد مقذبین ہوں گے تو کہتے ہیں کہ پہلے حرف میں مقربین کی طرف اشارہ ہے اور دوسرے حرف میں صحاب الیمین کی طرف اشارہ ہے اور تیسرے حرف میں مقذبین کا رد ہے جو کہتے تھے کہ سو خدا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے, ہے ان سب کا رد ہو گیا کوہد اور یاد رکھو ایک لفظ عہد ہے ایک واحد ہے الاح گم الاح واحد تو واحد اور یہاں لفظ جو ہے وہ عہد ہے کیا احد اور واحد میں بھی کوئی فرق ہے بعض علماء فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں واحد مانا بھی ایک ہے اور احد مانا بھی ایک ہے یاد رکھو لیکن بعض فرماتے ہیں کہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ ایک میں اس بات ہے اور ایک میں نفی ہے کیونکہ کل میں توحید جو ہے وہ کیا ہے نفی اور اس بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود دے نہیں مگر اللہ نفی اس بات نفی پہ ہے اس بات بعد میں ہے اور اسی میں اشارہ ہے کہ جب تم جب تک تم غیر کی محبت کو اور غیر کے علاقے کو دل سے نہیں نکالو گے توحید نہیں آئے گی توحید یہ نہیں کہ تم نے اللہ کی نماز پڑھی ہے توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ نہ کرو اللہ کا سجدہ کرنا تو توحید نہیں ہو تو کافر بھی کرتے تھے یہ نہیں ہے کہ تم نے اللہ کے گھر کا طواف کیا تو مشرقین بھی طواف کرتے تھے مکے کے ابو جہل بھی طواف کرتا تھا اللہ کے گھر کے سوا کسی اور قبر کا یا مزار کا طواف نہ کرو یہ توحید کا سبق ہے بھائی قربانی ہے قربانی تو کافر بھی کرتے تھے اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ قربانی نہ کرو یہ توحید کا سبق ہے تو اس میں نفی اور اس بات ہے نفی پہلے ہے اور اس بات جو ہے بعد میں ہے یاد دکھو لا لاح یہ نفی ہو گئی الل اللہ یہ اس بات ہو گئی اور اسی لیے افضل الذکر لا الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کل میں میں اتنی بڑی برکت اور شان ہے کہ ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے اللہ فرماتی ہیں کہ میرا بندہ مجھے اس حال میں ملے لا یشرک شرک بھی شعین میرے ساتھ شرک نہ کرے اگر ریت کے ضرور کے برابر بھی گنا ہوں گے تو میں معاف کر دوں گا یعنی جتنے وہ کے برابر کون گناہ کر سکتا ہے مانے کہ جتنی بھی اس کے گنا ہوں گے وہ سب معاف ہو جائیں گی یہ ہے کہ لکی یعنی لا یہ بھی ہے میرے ساتھ شرک نہ کرے شرک کرے گا تو پھر وہ خدا کا باغی ہے اور باغی کو, کو کوئی بادشاہ دنیا کا بھی معاف نہیں کرتا ہے تو خدا کیسے معاف کر دے گا دنیا میں ہر جرم میں سزا ہوتی ہے کوئی دس سال کو پانچ سال کوئی 20 سال کو 15 سال لیکن باغی کی سزا تو موت ہوتی ہے تو اللہ کا جو باغی ہوگا تو اللہ اس کو کہ اللہ بھی اس کی سزا پر جہنم رکھے <س mañana> <coughs> <coughs> اب اس بھی علماء نے فرمایا فر کہ اس میں بھی نفی اور اس بات ہے کیسے نفی اور اس بات ہے کہ پہلے کلمے میں اس بات ہے پہلے کلمے میں اس بات ہے احد میں اس بات ہے واحد میں اس بات ہے اور احد میں نفی ہے یاد رکھو واحد میں اس بات ہے کیا مانا محفل بیتی اللہ واحد گھر میں ایک آدمی ہے واحد اس بات کے لیے ہوتا اور اگر کہے گا کہ محفل بیتی آہدن گھر میں کوئی نہیں ہے تو عہد نفی کے لیے ہوتا یاد رکھو کہ واحد جو ہے وہ اس بات ہے کہ بھائی ایک ہے اور اگر کہا جائے کہ محفل بیتی اہدم معنی ہے کوئی نہیں ہے تو وہ نفی ہے تو اس میں بھی وہی اس بات اور نفی آ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر بھی ہمیں وہی سبق پڑھایا توحید والا جس میں نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے اور دوسری بات یاد رکھیں کہ واحد جو ہے وہ تو احد میں داخل ہو جاتا ہے لیکن احد جو ہے وہ واحد میں داخل نہیں ہوتا کیا مانا بس آپ سے کہیں گے کہ جی ایک تو دو تین تو واحد تو پھر داخل ہوگا تو جیسے آپ کہیں گے جی لا یو کا وی واحد یہ بندہ اتنا طاقتور ہے اس کا ایک اس کو نہیں گرا سکتا معنی دو تو گرا سکتے ہیں ایک نہیں گرا سکتا لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ لا یو کام واحد اس کو, کو کوئی بھی نہیں گرا سکتا تو اب مانا جو ہے وہاں نے فیار کیا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو ہے اپنی صفت جو ہے وہ احد بیان فرمائی ہے ویسے لشک افی کہ وہ واحد بھی ہے وہ عہد بھی ہے وہ سمد بھی ہے اس لیے پھر میں کلو و عہد اور اس میں اشارہ تھا کہ کافر یہ نہ کہیں کہ حضور اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اللہ نے کہ اللہ کا حکم ہے مجھے کلو اللہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اور یہی حکم ہے کہ وہ تک القربی اور یہی حکم ہے کہ یا کم فانذر تو حضور پاک نے تو اس ایک لفظ جو ہے نا جی اس میں رسالت کا اس بات بھی ہو گیا اور عظمت شان بھی ہو گئی کہ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں وبا ینت کو انل انا <وَحِيُّهَا> اس لیے فرمیا کو لو احد <تصفيق> اللہ السمد، السمد کا کیا معنی ہے علماء نے فرمیا کہ اسمد کا معنی ہے جو سب پہ غالب ہو وہ کا عباد ہی سب پہ غالب اس پہ کوئی غالب نہیں وہ سمدھ ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتی اسمد اس سمد کا مانا یہ ہے کہ جس پہ عظمت کی اور سرداری کی انتہا ہو جائے پھر اس سے بڑا کوئی سردار نہیں اس سے بڑا انتہا سودد ہو جائے وہ سمد ہے اور بازل نے فرمایا کہ سمد کا معنی یہ ہے یاد رکھے اسمد اس معنی بے نیاز اس کو کسی کی غرض نہیں وہ غنی ہے یا ایوہ الناس انتم تم سب ہوتا جو اللہ تو غنی ہے اللہ کو کسی کی احتیاط نہیں اللہ کو کسی کی اس لیے اس کو سمدھ کہتے ہیں یاد رکھیں کہ اس کا اپنا ایک دفعہ شاجی رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے تھے کہ میں جیل میں تھا تو وہاں جیل میں ہمارے ساتھ کوئی ہندو لیڈر بھی قید تھے کوئی سکھ لیڈر بھی قید تھے مسلمان لیڈر بھی قید تھے تو ہم صبح کو ترجمہ قرآن شریف پڑھایا کرتے تھے تو فرماتے ہیں کہ جب یہ لفظ آئے نا اللہ سمجھ تو میں نے اس کا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کے ترجمے سے دیکھا تھا کہ نادھار ہے دھار جو ہے نا یہ کا لفظ ہے ہندی کا لفظ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ ترجمہ کیا تھا وہ جو ہندو بیٹھے تھے نا پنڈت وہ تو جھومنے لگ گئے جب وہ دف ختم ہوا تو انہیں کہا شاہ جی آپ کو یہ آدھار کس نے بتلایا ہے یہ تو ہماری زبان ہے یہ تو سنسکرت کا لفظ ہے تو شاہ جی نے فرمایا کہ بھئی ہم تو ہم نے تو پڑھا ہے بزرگوں نے لکھا ہے تو ہم نے وہی ترجمہ کر دیا چلو تم ہمیں سمجھاؤ تمہاری دبانے نے انہوں نے کہا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس بن کسی کا کام نہ بنے اور جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو یعنی کسی کا کام اس کے بغیر ہو نہیں سکتا اس کو کسی کی ضرورت نہیں اس کو کہتے ہیں نہیں تھا تو سمدھ کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات تو اس کے بغیر نہیں قائم رہ سکتے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس لیے اس کا معنی جو ہے اسمد اس بھی کیا گیا ہے اور علماء کرام نے فرمایا کہ اسمد اس کا معنی یہ ہے سمد آگے اس کے وہ یاد رکھو کیونکہ قاعدہ ہے کہ قرآن اپنی تفصیل خود بیان کرتا ہے ان قرآن يفصر بازن ایک جگہ اجبال ہوگا دوسری جگہ تفصیل ہوگی تو قرآن خود تفصیل بیان کرتا ہے علماء نے کا اس کا ترجمہ تفصیل یہ ہے کہ لم ی لم یو لرجمہ ہے سمجھ کا کیونکہ جس نے نہ جینا نہ جنا گیا جس نے کوئی اولاد نہیں جینی اس کو اولاد کی ضرورت نہیں احتیاج نہیں ساری اس کی مخلوق ہے اس کو کیا ضرورت ہے اور اس کو بھی کسی نے نہیں جینا تو پھر کیوں اگر کسی نے جینا ہو تو پھر باپ افضل ہو جائے گا بات کو سمجھیں کہ جیسے نسارا نے وفد نجران نے مدین منورہ میں آنے کے بعد وہ عبد المسیح کی قیادت میں آئے تھے یہ نام جو ہے نا یاد رکھو یہ کافروں کے نام ہوتے ہیں ہمارے مسلمان بھی رکھ لیتے ہیں عبد النبی حالانکہ عبد الرسیق شرک ہے تو عبد النبی بھی شرک ہے عبد الرسول بھی شرک ہے کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان عبد اللہ ہے اللہ کا بندہ ہے کسی انسان کا بندہ تو ہو نہیں سکتا نا وہ اسی لیے حضرت عیسا نے کیا کہا تھا انی عبد اللہ اللہ نے میرے پاک کے پاکستہ کام آبد اللہ ہے تو بہرحال نسارا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آئے مکالمہ اور مناظرے کے لیے تو نے کہا یا رسول اللہ ایک بات ہمیں بتائیں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کیا عقیدہ ہے فرمایا کالیمت ہوکا روحنمن ہو اللہ کا کالمہ ہے روح اللہ ہے اللہ کا رسول ہے پیغمبر ہے شان والا ہے اور ذلہ آسمانوں میں موجود ہے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر تو آپ کی ہماری بات ہو سکتا ہے ہو جائے آپ یہ بتائیں کہ علیہ اسلام کا باپ ہے آپ نے فرمایا نہیں اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے پڑھنے کا حادث بس اب ایک ہی بات ہے کہ اگر وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو یا تو ہمیں پوری کائنات میں اور کوئی ایک آدمی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو وہ دکھا دیں اور اگر کائنات میں اور کوئی آدمی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے یا تو ہمیں کوئی اور آدمی بھی تو دکھا ہے نا صرف عیسائی نے مری بغیر باب کے پیدا ہوا ہے اور کیوں نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی آیات مبارک نادل فرما دی ان مسل عیسا اندم لاہ کمسل آدم خل گہ سم کال بہو کن فون اللہ نے فرمایا میرے بدری کو جواب دو کہ حضرت عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم تو عیسیٰ کا تو باپ نہیں ہے آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے غلط اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے تو جس کی باپ نہ ہو اگر وہ بیٹا بن جاتا ہے تو جس کا باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو پھر وہ تو خدا ہو گیا نا پھر یہ بھی تو آدم کا بیٹا بنا نا اللہ کا بیٹا تو پھر بھی نہیں بن سکتا نا تو اسی لیے اللہ نے قرآن نازل فرما دیا تو ایک دفعہ وہ تاریخ میں اخبارات میں لطیفہ, لطیفہ تو نہیں حقیقت ہے کہ ایک بڑا بہت بڑا عیسائیوں کا بہت ہی بڑا بد زبان اور بڑا مناظر قسم کا آدمی تھا دیا تو وہ جناب آیا تو اس نے دہلی میں بڑا شور مچایا اور علماء کو چیلنج کیا کہ مقابلہ کریں اور مقابلہ کریں اور مناظرہ کریں بہت بد زبان تھا بولتا بہت اور رحین بھی بہت بات سے بات بناتا بہرحال مناظرہ ہوا چیلنج ہوا حضرت رحمت اللہ علیہ نے مناظرہ قبول فرمایا <تصفيق> تو مناظرے سے پہلے وہ جلسے میں کھڑا ہوا تو اپنی تقریر کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے یا حضرت عیسیٰ جو ہے وہ سال سلاسا یعنی اپنے دلائل دے رہا تھا کہ ایک غریب آدمی جلسے کے آخر میں شکرکندی بیچ رہا تھا ریڑھی پہ لوگ آتے ہیں نا شکرکندی لے کے بھی جلسے والے خریدیں گے اس نے وہ ریڑھی چھوڑ دی اور نکلتے نکلتے چلتے چلتے بڑا رش نا جی تو وہ اسٹیج پہ پہنچا اس نے کہا پادری صاحب اللہ کے کتنے بیٹے ہیں اس نے کہا صرف ایک ہے میری ہم اور تو کوئی بیٹا نہیں اور نے کہا ایسا کمزور خدا دیکھو میں غریب آدمی ہوں ش... میں شکرکندی بیچتا ہوں میرے چھ بچے ہیں ایسا کمزور خدا ایک بچے کے بعد اور بچے نہیں پیدا کر سکا میں نہیں مانتا ہے کمزور خدا کو تو پادری صاحب کی تو کوئی نا اس نے پھر منادرا کیا کرنا تھا انہیں کہا اچھا خدا ڈھونڈا ہے تو انہیں جس کا ایک ہی بچے اس کے بعد ٹپ چھ تو میرے ہیں پھر تو میں زیادہ طاقتر ہو گیا نا پھر خدا کی صفت کیا رہی ہو منادرا اسی سے ہار کے بھاگ گیا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تسو ہوتے ہیں ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانی یہ ہے کہ اگر اولاد ہم کیوں کہتے ہیں اولاد ہو کہ یری سنی وہ یری سمن آ کو <يَعُو> کہ ہمارے بعد نیراش چلے ہمارے بعد سلسلہ چلے ہمارے مشن کو قائم رکھا جائے اللہ کو تو ضرورت نہیں وہ اولاد کیوں رکھے اچھا اگر اولاد رکھے وہ تو مخلوق ہوگی اس کی جب ہے ہی اس کی مخلوق تو اولاد کی کیا ضرورت ہے متخد صاحب اللہ تبارک وہ تعالیٰ نے نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے وہ بیوی سے بھی پاک ہے اولاد سے بھی پاک ہے وہ بچوں سے بھی پاک ہے اور ہر صفت نقصان سے پاک ہے ایسے فرمایا کو لوہو اللہ عہد اللہ یو لد یاد رکھو کہ لم یلد پہلے ہے ولم یولد بعد میں ہے سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کرے گا سمجھ آ جائے گی لم لمب یعنی جس نے کسی کو جینا نہیں وہ لمبول جس کو کسی نے جینا نہیں تو لم یلد پہلے آ اور لم یولد پہلے آ حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ پہلے کوئی جینے گا تو پھر وہ آگے جینے گا نا بات سمجھیں اصولی بات ہوتی ہے نا بات کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو انشاءاللہ شاء بھائی ایک آدمی باپ ہی نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے آئے گا پہلے باپ تو پیدا ہونا اچھا اسی طرح جیسے صورت رحمان پڑھتے ہو الرحمان و علامل قرآن خلق السان صاحب اللہ نے فرمایا الم القرآن وہ رحمان جیسے قرآن پڑھایا اچھا تعلیم پہلے آ گئی خلق السان تخلیق بعد میں آ گئی وہ پیدا ہوگا تو پڑھے گا نا جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو پڑھے گا کیا لیکن اللہ نے وہاں تعلیم قرآن کو مقدم ذکر کیا تخلیق انسان کو وہ ذکر کیا تو اشارہ ہوا کہ اگر اس کو قرآن کا علم نہیں ہے تو اس کا پیدا ہونا نہ ہونا برابر ہے اس کی کوئی وجود ہی نہیں کوئی حیثیت ہی نہیں جس کو اللہ کے علم میں معرفت خداوندی ہی نہ ہو تو اس کا کیا ہے وہ تو اللہ کا کل انعام بلحم ادل وہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گم کرتا رہا ہے اس لیے وہاں اللہ نے تعلیم قرآن کو مقدم کیا تخلیق انسان کو مؤخر کیا اور یہاں بھی اللہ نے لم یلت کو کیوں مقدم کیا کہ نصارہ کو جواب دینا تھا جو کہتے تھے کہ عیسا خدا کا بیٹا ہے تو اللہ نے فرمایا لم یلد اللہ نے کسی کو نہیں جینا ہے یہودیوں کو جواب دینا تھا جو کہتے تھے زہر اللہ کا بیٹا ہے اللہ نے فرمایا لم یلد اللہ نے کسی کو نہیں جینا ہے مشرقین مکہ کو جواب دینا تھا جو کہتے تھے کہ ملائی کا اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ نے فرمایا لم یلد اس کے بعد فرمایا کہ لمبی تو اس لیے لم یلد مقدم ہوا اور لم لمیولت جو ہے وہ مؤخر ذکر کیا گیا اس لیے اللہ فرماتے ہیں کلو اللہ اللہ السمد لم ی ولم یو ولم ولم یلو کفون احد جس کی کوئی مثال نہیں کوئی شبی نہیں کم لئی سگ السمیع البصیر اس کی کوئی مثل نہیں وہی سننے والا ہے اور وہی دیکھنے والا ہے اچھا اب کوئی کہتا ہے کہ جی ہم بھی تو سننے والے ہیں اللہ فرماتے برماتے ہیں جا سمی انسیو تو بات سمجھی اللہ نے فرم تیرا سننا اور ہے اور میرا سننا اور ہے تیرا سننا ایک حد تک ہے حد ختم تو تیری آواز آنی ختم ہو گئی تیرا سننا کان میں پردہ آ گیا تو سننا ختم ہو گیا کان میں کوئی بلا پڑ گئی تو تیرا سننا ختم ہو گیا ہے اور تو کسی کمرے میں بند کر دو تیرا سننا ختم ہو گیا ہے لیکن میرے لیے تو اگر پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں بھی بند ہو کے سمندر میں پکارے تو میں سنتا ہوں اس لیے تمہاری اور میری مسل کیا ہو سکتی ہے لئی سکم اس لی سکم اس لی بصیر اس لیے اور مانفرما کہ لا مسل وسال لا لال ودا لا لا ند لہ جس کا کوئی مثل نہیں کوئی مثال نہیں کوئی مقابل نہیں کوئی ہمسر نہیں کوئی برابر نہیں وہ لمبی لَهُ کو حد تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر اللہ نے اعلان فرمایا اور میرے مدنی پاک نے اس سورت کو تلاوت فرمایا اور اسی کا اعلان فرمایا اور یہ بھی فرما دیا کہ جو تین دفعہ پڑھے گا تو اللہ اس کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی صورت الاخلاص کے پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی یہ خالص اللہ کا کرم ہے واللہ عالم